لا نولی تاتا یقین وسرے کو ایل مسال سلام کم تپوسبر پسدی زلنا دانسر مرغرے کدل یقینو ریت زمترف نظر تن اتیاست دار کل چرالی والام خوراک کی طلب کو دے سیدن کو نام فا بو آئی کارو کو دائی دل مستیا اور کولو نام فوجا فی ہا جدار ندی بدے کلی کی اور دے نزدی و را نو نیز دیوائے چراپرے وتےل علیہ السلام اجرام السلام کتا پدے بارے مزدوری برا لاظرا کو بہنی سلام بسدا وخد جدائے سو لما لم تستطع علیہ سورام زر خبر در کوم تا تپ حقیقت آئے چا وسن بائے ام سفی ن تو فکانت لساکین ہر چی کشت و اندار مس کی نانوام مزدوری کو لائی پائے بانے بدر کے فارت ان آئی بہا وکان وراحمیا خزو کل سفی نتن غسبام ماؤ گوخت چھپائے کے نقصان پیدا کم زکادری ظالم بادشاہو نیولبا ہر روغہ کشت پہ زور سرام وامل گلام فکانا بو مر جانو جوان لگو نبلا دار مومنانو فیور تو یا نکر ہوگا چوابشیا دواڑ لرا سرکش بکفر کے رب ہوما خیرم زکا تو روخت منگائ چ بدل بور کی دعڑا رب دریم غور پپا کو رحم کو لو بمو رب لام فکان یتی می نے فلم اور ہر دیوالوں دام ددو لانو یتیمانوں بدے خار کے وان تحت کندما و کانا صالحا فلاں دے دیوال ندی دارڑوں خزانوام اور پلاد نیک نیکسڑے اراد کا ان ابل اشدهما اشدھ ہوماستا کنز ہومام نو کوختستار چور سیدا دواڑا وخبلی زوان سیدھی اخبل خزانام رحمت امیر رب داد وجید رحمت ساد رب ترف نام و ما فالتو ون امری ان لڑی ماں دا کا رونا پخبل اختیارو پخبل تیلم تس تسل سبرام دا حقیقت داغوچ رہتا پائے بان سبر کو لوم ویس الن اور تفوس کی داخان خلقستان پوار کرن کے <تصالح> نصیحت خبریں انام مکنا لہو فل آتے یقین <تصالح> طاقت ورکڑوں گا اور اورکڑوں متاد ہر قسم ضروری نا سامان ضروری زروئی فاتبان سب بان روان شو پو لاروان ہتا ازا بلگ مغری تغرب سی وجدہ تگروف تردی بوری چورسی زید پٹی دلوتا وی من دلو ووجد قوما من دائی کیا و ناشنا قوم چی پٹے دل پوچن تو خوا کیشنا کولنایا زل کرخیم حسن ہوئے مای زل ذلقرنین یا خدی لزا اور کدری کفر یا انی سادری پبار کے خیست طریقہ آلام منظم فسن بہ ساز اغے ہرا کس زل میں کریم زردے سزا کو مند رب دنیا کی دیاب گردولی دیکھ پل ربتا ن سزا بو واما من سختا وعمل صالحا آمل جزاءن لن فل جزا اینل ہوسنا وار سوکی مانو دارے ملک تاویدارے ندد ندت پارات جزا پلہ سردا خیست وسنقول له من امرنا يسرا او هم هواه يوبم غدتا ذكر دن زمنا سان سان ثم اصبر صبرا بروان شده ہتا بل اتم سی ولا کومی سترام تر کلچور سی دانور دت لو دنوتا چیر خت پوانے نرکڑی برا مخید دینر تس پردام کدا وَقَدْ بھم بِمَا لَدَيْهِ خوبرام دخ ساؤ کو لَا کیندی کڑے مسا مچ سروپخلے لمکی سم اتبان سب بر ون شبل ل ہتا بلین سونی ترا کلچوری گرن نام وی مند دائی پخا کی لائک آد نولاز دین اونچا پوشو خبرو فس کو ان کی بدزمکی فہل ن جالک خرجن الال بین بین سدام آجم کم گا تال ر خرچام پریشر جوڑ کے تو زم گا دری پمنس کی اوگٹ دی والا مام کن ربی خیر واغ ہگام چتا طاقت راکڑے ما تپائے کی رب زما غرام گرام فائنوئی کون اجل بین کم و تاسما سرم دا دکے پتا سڑو جوڑ بخو ساسمزو زدی پمنس کی یو پوح دے والی زبردی نوڑے ماتوس ٹکڑے اوس کڑشی دوس پنی حتی اذا ساوا ساو ستفنی قالن پہ تردی برابری کی خوکی سرون بلکہ کا جال ہوں کافری کاتران کل چی گرجو دیوال پشانت دور وی وی روڑے ماتا سورت پی بانے ویری گڑشے تا فمستر دیاجو چیت دےواسری اکیلا نوری کبل کا رحمت میرربی داد رحمت زماد در ترف نام فیضا جا آواد ربی جا لہ دکام کلش راشی وادت رب زمام اب گردی دیوال رحم وارد دزم کے سرام و کا نواد ال ربی حقا دواد رب, حق رب زما یقینیم ترکھنا باد ہوں یو می من جو چپے بئی پنور بازو کے نو سورے فمانا ہوں جمان ا پوکے بو شی بد وے مشو لئے کے, کے نوراجم ہوگا داخل پاجم کو لوگ وارز نائ چاہنم او مل کافری ناردام اخارب گہنم پتہ رزبانی کافرانتا پخار کو لو الزین کا نت آئے نم فی نکریم اور کافران چراستر کے پڑتو کے زماد یا قانون ستی ن سمام دانے وسم نی دورے درد حق حصیبل کفرو تخزوے بادی مندونی اولیم آیا گمان کی دا کافران چین سی زما بندی گاندرا زمان سیوا مددگاران آتد جہنم لام یقیناً تیار کر ما جہنم دے کافرامل مستیا تیار کل ہنبی کم بل اکثرین تو آیا خبر قدر کموں گا تاسل رام پتاوانی عمل والا اللہدی نل سا فل حیات دنیا آ کسان برباد آئی کوشش پری جن دنیا کے وہم یا سب نان یس نونا ادی گمان کی چیری خیس کار گئی نف رو آیابھی فب آم لوہ داخلگ دی چکفلکڑے پایا تر اب ملاقات بربادی ددیا ٹول فلا نی ملکیا می وزن نو ب ندرو بنگاتی ذرا پرست قیامت بانی ستول گزا احم جہنم بیما گفرو خزو آیا تی اور رسلی داس ہزاد جہنم پسودائے شری کفرکڑے اگر زولی آیا زما اور رسول زما ٹوکے لو آلحات کا لہم جناتولہ <نُزُلًا> یقین نا کسان چی مان راو آ ملنے موافق موفیق د وی سر نترے دلرائ جن تفردار میل مست خالدین فیہا لا یبغونا انہا حیولا ہمیشہ بیدی پائے کی نبا لٹی دی داغینا بدل دل بل تام قل لو کان البحرم دادل لکلمات ربی تو ایک چرشی سمندر دا دنیا سید پاہد لکلو دا کلمو دا رب زمان لنف دل بہروں کبل تنف دل ربیم خام خا ختم بشی دریاب مکی دتمے دلو دکھلو ولو کلیما توانسلی مدد اگر چروڑ ما پرشانت دے دریاب مدد نور تو آئے بندم ساسوند وہ گیشی بات دے خبریں کہ ہختار دند گئے ساسو دے یو حقدار فمن کا نرجون ابی فلام ناسو شاقی دری د ملاقات نامل لکھی عمل ایک موافق د سنت ولا شرک بے بادتے اور او بھی اور شریک دین جڑی د بند گئے درب اف سرئی جالرام بسم اللہ الرحمن الرحیم کا <tweak> <tweak> <kav> ذکر رحمت اور اب کاب دیا دایا داش دے د رحمت درفتہ پبند پلبانی چینمی زکری علیہ السلام اذن <عزام> <السلام یز> نادار ربہو <بکا> نان خفیہ <متقی> کلچ اوز بلبتا پٹو بجبانے واضم شیب و ربزم کمزوری شیری اڈیم سر سرزم ببڑا لی ولمکب در شکیم انی مزدمس ری ختل موی میورا یہ کا مرتی گندر پورا چمر رسی پین اخدم زم شیرا فہابلی مل وَلِيًّا کلیام نو بحمات خاص دخبل طرف نہ سکھ دین سنبھال ان کے یار سنی وار سو آل یاقوبا رمبے چوارشی زماں بدین کی اوارشی علیہ السلام ن بدین کے ہوگا زواتلا رب زما غرام یا ذکر یا انہ بغلام بشررو کا بے غلاہ میں نسم ہو یہیام اوواز و شے ذکرہہ یخی ننظریرے لم نجعل ہو من قبل سہ نرے جو کرے مندلہ د دہ کے سوک ہمنا میں۔ باپ کم تری ہاتھ دارے نشیرام کبھی نل کم اخنند رسیدریم دزواری دخری امرتا کوئیتاب کلین خلمی کبلشیا ویلی چیپانے گا پیارکڑے مت دین آیا دولے رباؤ گرم پار ہاس نا کول آیا تو ملا سلیاں نا خبری بن شکو للکسر دریشپ برابر وئے فخر جا لا قومی منل محرابے بکرت آشیا نوت پخل قو مانی رے بال فانخ بل نام نیشار ہوئے لگی تاشی تسبی ہو آئے دالا سبائی ہو گائی خدل کتاب لے انیس کتاب تو رات پاقت فلسرام وہ آتے ناح الفک مسبیم اور ڈالی کے وہ نان ملت النا زکام اگر زولو منگارے ترسک ان کے شفقت ان کے زنگ طرف نہ او پاکے والا و کا او دے زان بچک ان کے دہار گنا و برم بال دہی ولم يكن جب بار نا او نیکی کو ان کے دم مار او دے سرکشی کو ان کے او نافرمانی کا ان کے وسامل مولی می موت میو واسو میا پی درف کلچر پیگو کلچی میوا کلب چیت ویاجندے مریت ملکیم یاد دیکھل گوتا دن سیتارا قرآن کی واقع مل شیڈ اوکڑا دخفل کو رن او مشرقی مکان فت فاتخذت من دونی حجابا فارس نئی روحنا ہاروح نام نوی نو ددی ناگ ترفتا پردام نو لارے تا روحل ترف ناچی جی وت مل بشریا نوش آگے تا بند برابر پال تین برحم کام اور یورتو یقینن زو بنائی وغلم برہمان ذات سرستانا کہ یہ تعالی نرگوں کے قال انما انا رسول ربك لاہب لك غلاما زکیا اور تر یقینن زو علی گلیشے استاد ربط طرف نہ ملک دیر بار ہا چھو بخم ز داتا یوالک پاک حالتا نا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أقبغيا ويل غيبت طريق زمانك ها دار لا سن لي لغلي ما سرى اس بندا اني مزبط كرام قال قالك قال ربك هو علي هين ويل وتجيبيل دغس ويه سارب بلی دا کار پما بانے سانے ن جا لہو آسی اور احمد پیدا کو پار چی گردو یو خاص نخا د قدرت خلق لرا اور احمد زم طرفنا نام و کا نام بر مخ اور دے دادا سیکار چمکنے فیصل کری شی دام به مکان کثیم حمل واس دا بشی بخیٹا شاپ سبب داغ مکان لڑیتا فاجاح درد پیدائش دشیو تنی کجوریتا قالتیا لنی متو قبل سیم منسیم اگی دے مڑے نخکی اوے بالکل یہ ریر فنا دہا من تحت اللہ تحزنی قدال رب کی تحت کی سری آواز و طورک دائ د لاند مکان نا افغان مکوااخرن پہ را کڑے ستارف ستاندانے یوچی نام وہذی لئے کےہ ج نخلتے تو س ختا لئے کے روت بند جنیام او خززانان تاتننا د کجوے را غرضی بتابانے تاز فکلی وشربی وکرے نام۔ خودا کجورات رحمان سوام بندوائے منستکڑے رحمان جاتا دروجے دپ والیم فل نو کل مل میم نیچر خبرے نکو انسان سینسان سر بِهِ تھی کا تحم نروڑ دے ریخ فل کواروشتکڑی یا لویا لقد لےتی شیا فری دل مر یخن تارات لوکیو نا افاروارو کا سڑ دبد ہنو موہت فاشارتیل دیشا روکڑا بچی طرف سامو کہ من کا نفل محدس خبر چا سرانچ بگی رے کے بچے او سال سلام یقین بند د لائم آطل کتاب باجا ن ن راقیی با ماته کتاب او گررضی ب ما لر نیم وجانی مبارکن نهنما کوتو اورضی بما فیمن د خلکو د پاران چې هررځم او اوسانی مسللاے وذگاتې اوکم بر کو ایمات دمانظو د ذک سوو پورےشی ژونیم وبارلم بوان ل دتیلم جاننی جبباررن شقی او غزول زونی کی کوون کے دخپلے مور سررا انے گزولے سرکش بل وسلام علیم لوم امتو باسوحیام اسلام دال ترف نا پک مرن شی پیشے پک مر شام برہم پک مور شپورتکی گم بجند رالک سب مریم دا بیا نو دئی صاحب نے مریم وی نا کا داسا خلگ بک شکیم کا دی مناسب پاکیاد بچونا إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون كَلَ شِيَاءَ ذُكِيَ ذَهْوُ كَارَنَ قَوْلُهُمْ نُوَيَرَى تَرَوْنَ النَارَ وَشِئِم وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم نو بندی اگر خاص کہ او داد سید الا ہوں فختلف الالفاظ من بينهم فاين للذين كفروا من مشد يوم عظيم میں اختلاف کو مختلف اردو کو نے کہے ہیں پبادی صلی اللہ علیہ وسلم کے نو تبعیدا کافراں دوران دو حاضر ہیں دروز لو ایمان اسمع بهم وعبصر یوم یا تو ننام خاوی اللہ تلادری خبر او خینیم پا غرل شریب منترازیم لیکن الظالمون اليوم فی ظلال مبین لیکن ظالمان خلقنن دیب گمرائی اخکارکیم وأنذرهم يوم الحسرة إذ غضى الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ويرى الكيد كيدا وذرف السنون كل شيء فيسلموا شيء ذكرون خلقهم أو داخلوا في غفلتكم إيمان روضي باغر وظم يرجعون یقین منگاخری مالکان گزم کی اوداش آش پزم کریم تبارو زولی شیرا ٹول کتاب ابراہیم ان کا سی کنویا آیات کے دخل کتاب قرآن کی واقعہ دے ابراہیم علیہ السلام یقین آگا دے رشتہ وئیم کے ونبیوں اذ قال لی ابیہی آباتی لمتعبد ما لا يسمعون ولا يبصرون ولا یغنی انکشی آم خلچی ویلخ پلپلارتا یا پلار زمان ولی بندگی کے دہار چاچ ن سوری اور ن شر کو پا کندا گلے ماتا دل وحی نہ دا دیو زما زمان تاویداری قوام زب خودنکوم تا تا دلار برابر یا ابت لا تابد شیطان اے پلار زمان بندگی دا شیطان مکوام ان الشیطان کان لرحمن آسیام یقینا شیطان دے درحمن زادنا فرمان یابت انی خاف ان یمسکا ذاب من الرحمن فتکون لشیطان ولیام ایپ لارا زمائقی ننزیر گم چوبر سیتا تا, تا سازاب رحمان زاد طرفنا نشیب تا شیطان سرم مرگرے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم مح گزون کے تو زمادی لن ارجمن کا میرے خبروں خام خاض بتا پانو ر ڈر زمانان کا لام ل وہ ابراہیم اسلام سلام دی بتا در رخصتے ساسترفر لک ربی انہو کا نبی حفیان زرد اب خنب غوام تعالی لدخبل ربنا یقیننا غاپا ما دیر دیر مہربان وعاتزلکم وما تدعون من دون اللہ اور رڑکم زستا سنا ودعا شانا تاسوئے بلے دلان سیوا وبی آسان دخ پلبنا دادی شبنی زمر بد وقتا فلزلو الله الگ لڑک دائی نا شا نا شائی بندگی کو لان سی واقع ما جوکڑوں پیغمبر ذکر نیکت وزقتا مخلسوں کا نسول آیات کری تبری کتاب کے واقع منصل السلام یقینا ناغو پاک ساتلیش ہے او رسول نبی ونادینا من جانب الطور الی منو قربنا نجیام آواز ورکڑو منگد تا دطرف نا خی طرف د تور خیر طرف اورانی ذکرو منگد ذرا زارہ دوبارہ وہ ہمنا لہو من رحمتنا اخا هارون نبیام اب خل منگا دتا رحمتہ رور داغ سلام نبیم فل کتاب اسماعیل عیات کریتا قرآن کی واقع اسماعیل علیہ السلام ان کا نادق الواد و کان رسول نبیم یقیناً ڈی رشت نے باد او دے رسول نبیم و یا یامر وسلات و زکات وکانہ کان آ اندر مرضیام احکم بےکو اخبل تابے دار و بال بچت دمازکات او بنی زخبل ربا نے غور اگڑے شیم وزقر فل کتاب ادریس عیات کری تو قرآن کی واقع ادری صلی السلام انهُکان سددي ق نبيام یخناغم ډیر رشت اوون کے او نبي وفانان ہو مکاننا ل او شکر گ دے پمر ت ب چے سرم اولے الذيہ انن الله عليهم منن النبيين من, من ذور داعظم دا قسانہ غضاء اللہ بے نام کریں۔ بیالے علیہ السلام دولاد دادم علیہ السلام نو طول و من من حملنا معنو او دا وشانو چمون سوار کرود انو حلیہ السلام ضرب کشتے گے و من ذریت ابراہیم و اسرائیل او دولاد دیبراہیم دا علیہ السلام دی آقوب علیہ السلام نو و من من حدینا و اودا شانوں چموتہ ہدایت کرو بوہ وے سلام او قرکلوں من دبارد نبوت اذا تلا علیہم آیات الرحمان خروسجدا وبکیان کل جی بیان نزلت بدی ایتون الرحمان ذات پر وتلوا سجد کون کی اور جڑا کہ ان ف خل فم بادف شہواد ناگ لل ددی نو نا کار برباداری شوروگر مخامخ مخامی دغی کندے سرام یاد سزادی سرکش ہے سرام إلا من وعمل صالحا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ جائے مگر سو توبے بیکڑے دشر کو کفر نا مان راوے آملکڑے پ برابر داحی سران دا کسان با داخلی کی جنت جنتا ظلم بن کی با بنے ہی ظلم جنات عدن اللتی وعد الرحمن وعبادہو بالغیب چاہ جنتنا دامیشا وسیدو دیم چواہ دا اکڑ رحمان زاد دا خاص بننگا نخبلو سراب بحال دن لیدلو دائی کے انہو کانا وعدو ماتیا یقیناً دا اللہ تعالی وعد دا پورا گڑشے لا لاسما نفی ہلام کے بے فیرے نبر مگر سلام سلام فی ہاں بکرت آشیا ادی دار وا خوراکی بے جنتون کے ہر سوائی او بیگائی دل گل جنت التی نور سو میں نئے باد نام گانتیا داسی جنت دے اور مند خاص بندے گانا نہا وشاتا چدان ساتھی دشر کو فرن و مانت نظلے رب اور نشورا کجے دے منگ کتام مگر بہ گم در ابست لہ ما بینا وما وما بین خاص دا اللہ اختیار دے رون اور رب دے دسوان نظم کے داڑو نو بندگی کو آغل راض آنٹی کا داغت بند گر دا پار ہل تالم لہ سمی آیا پی تو حاغل راسو گام سے فتح وہ اکول انسان تو لوف اخرج حیام وائی انسان منکر آ کل سمشم ن سبیامر ریستری کیندے اولا نلکھنا کبلو کش آیا نیا پی راکے دے جدید محکو نو دے, دے حصے ذکر کر فوربی کل نشر نشا سل نول جہنمیا نستا پام خاراج مکدی شیتام خاجی میلر چاپی رد جہنم نَا پگوڑ برات سوم لنز میل رحمانگ در ڈلنا چکم سختے درحمان پ مکابل سوم مال نالم بلیا خام خام میر پوئ کسانوم چی حقدار دیتے دی جہانم تا دا دا داخلے ویم مین کم اللہ دہا کا نال اور نشت ساسو نہیں سوک مگر وطن کی وئی جہنم تایا بجانم دے داستان نے لازم کڑش فیصل کر سمانجین تکو نظر ظالمینگا کسان ساتھ او کفرنام اور ظالمان پائے کے پڑم خپرات آیا تئی نات اور کلچی او نے دیشی پدی زم آیا اخکارا مضمون والا نوئی کافران دے مو مان پکیم چکم ڈالنا غورام مکان والدی اور کملکنا کبل احسن اور ڈیڑھ ہلاکڑی منگ ددی نمک کے پیڑ ہے چاہیے خیست سامان والو خیست شبل والوں کل لہ فتال رحمان تو آسو چی جی بگمراہے کہ محلت دیور کی اول رحمان زاد محلت ور ہتا آدو ن ترکلینا چید واد کے مَنْ هُوَ مسیال شر مَكَانًا شروق جُنْدًا نجن جُنْدًا زر تو پت لگی سوکھ دے کارا مرتبے والا کمزور ہے پیدوازی کی اللہ کسان لڑائی چی ہدایت ہی مندل نور ہدایت ولبا کیا تو لحاظ خیرون اندور کا سواب خیرم مردام اور عملنا چی باقی دے دا جزا دائی ہونے کریم غرضی بنی زرفساں بے اعتبار دے بدلے او غرضی بے اعتبار دے زے واپس ہے افرا ایت الذی کفر بیااتنا وقال لؤتین مالا و ولان معنات خبر ہداں سڑی بہان چ کو فرگی زم بیاتنوں اوائے خام خوا برا کرشی ما تنور ما اولاد سر در شرک نام ابطل غیبا من اتخذ عند الرحمان عهدا ائے خبر دے پپٹو خبرو کنا داغ سے پنی زرحمان ذات بانی لوز قبل کلا کل حسین نی س نک بالا خبرش دیا ہوا چیو راجی بتر لان سو رالح د پارا چیش دام مدد ورک ان کی کل آئی شریم مدد زر انکار وہ کیا دری دبن گئے او اوشی بادی مقابلہ کی عزت او بیان کو ان کی خلاف علم طوران سنشیاتی نالل کافرین تو آیتن گور یقین رالی گونگا شیتان پکا فران خٹ کئی دید آپ خٹ کو لوم فلام اندام یقینا مت سراج متان رحمان دا تد مل منو بش گل اوشو مجرمان جہنم تتگیم لائم لکھو ن شفات رحمان آدام وس بن دریدید سفارش گولو مگر ہاسو شا واغسی پن رحمان زاد بان لوحید وخالو اتخذ الرحمن وال دا دام او دا خلک نیول د ذات زیات لقد ج ش ن داام یقین زیاد لوکو تاسو خبرې ډ در داام السماوات د سماواو یا تفتطر نه من ہو تن شقل نزدید داسمان دا نب اچوی رے دا خبرے دوجے دا او بشلی گی داضم کا اور آپرے بوزی گرنا پراپرے وتم اندال رحمان ذات لرد والدام ددے جنا چری نمکھلی رحمان زات لمائم بغیل رحمان تخلام و ندی مناسب الرحمن ذات سراش آزان دپارا ولد نسیم ان کل من فی السماوات والر رئی اللہ آت الرحمن عبدان ندی را ٹھول چکم اسمان کیوں گز مکہ کریم مگر آتن کیلی رحمان ذات تا پا رحمان ذات تا پا لقدا یقیناً اللہ تعالی دیشمیرلی بشمار وہ کل یو منتم اور رحمان ودام یقین نا کسان چی مان راوڑ ملنے کیڑی بتا دارے دباہی زرے ورکی بدی تو رحمان جات فل دوستان فین سرنا ہول سان کا لے تو متقین کو سان کڑ گدا قرآن ساب جبام دید زیر اور پدی سر مت خیام ایر اور پدی سر کوگڑ مارتا کبل آسم راکڑی منگا ددی نخ کے پیڑ آئینے تا ن سو کے اور کشار بسم اللہیمال قرآن, قرآن, قرآن دید پارا چکت کی فروزیم اللہ تسکر تل یم مگر دے قرآن نسیت سیت ورکل ہگ چار رائچی رقید نام ممن تنظیل نادل کڑے شیری پناز لوزادر الرحمن کڑے الارش اور رحمان شیست نے برابر شیرے لهو ما السماوات وما, وما, وما تحت تحرام خاص طاغب اختیار کریا سیری نا شریسمان کے, کے آشری مک کے آشری دلی پمس کے آشری لاندے دلوندو خٹو نام وین تجہر بل قو فین جہر کے پو نام یقیناً اللہ تعالیٰ علم نے پا پٹ باننے ہو زیاد پٹ اللہ لا الہ الا ہوں لہوالنسما والحسنا اللہ دے نشتہ حقدار دا بندگے مگر آگرے خاص غلطی نمونہ خیست خیستا وحلطا کا حدیث موسا آیا راغلی تا خبر موسیٰ علیہ السلام از را آ نارا فقال لے اہلیم کسوئن یعنس نارا کلچیلی <ت iyis predecessor> <ت PUblik> <تضح> دے شے پشانت دا اور وی ویلکور والتائی سار شے یقیناً مالی دے دے اور لعلی آتیکم منہا بقبس نوجد علی نارہ دام یہ دی شیرا بولم زتا است دائے اور نہ یولت کے بل یا ابو مومند پخوا کے سگلار خود ان کے فلما اتاہ نودیا موسی ارکل شر یغی لراغ اواز وتاو کشے موسی انی ان ربک فخلنا الیک یقینن ذو خبرہ کہ ان کے استصر رب صائم نوبا سخ پےکیڑیں انہ کا بلہ دل مقد سے توان یقین تپ میدان پاقی چې توان دیں وہ نہترتوں کا فہ میںلیے معی اما غ رکھے تہ د پہ غم مرے دپارران او کھک داہہیں ش تا توواہی کہ دیشیم۔ ان اللہ یقین چنی شاخدار زولویت مگر زیم زمان سے واقم سلا تل ذکریم نندندگی مال خاص کام اور پابندی کا زمان ز پوخ دیا داش زما کی درا دیا دولو زمام ان سات کا تو فی حال تجا کل نفسیم بتان یقین قیامت راتن کے دے غارم زو چاپٹ ساتم نخل کم یا وارکو دیر پارچ بدور کل شر نفس پایا مل کوشش کریم فلا سو مل و تباہ نڑی تالا در بیان ہاسو چی مان پری نی اور تاویداری دفائش کئی کنی تب مرغڑے ہلاک بشے وما تل کبھی جمی نیا موسام اور سری سا پخلاس کے موسام کوالیاتہ واحل آر بوخران سارا تکیام پری بانے کی سڑشم اور پاڑی سنڈوہم پری سر پپل گڑوں اماد پارا پری کی فیری دنو ریم کو موسام اللہ او فرمل اغرز دلرے موسام فا فیض ہتراگ نا مارو منڈی وحلیم کا لا ولاف نئی دیرت اللہ او فرمائل ویسا میری گتی زرے واپس کو بم نتی حالت محکنی دام وز میلا جناح کا تخرج بے من غیر سوئن آخرام اور پین بغیر سدنا نقصان لینوریا گمینام داد پارا چیو مند موج جاتی بھائی فراؤن ہو تا فراؤنتا سرکشی کشی دام آل رب شرحلی سدریم سال سلام اے ربا پرانزے زماسی مسیبت نام ویو سان کال دتا وحلوک دتمل سانی اپرانجے کوٹا بن زمال یف کہو کولی چپوئی زَمَا زما پی نام وَزِيرًا وزیر نہلی ہارو ناخیم اوگر زماد پارام مرگر تیاگ ان کے جماد کو ہارون سلام چمارو رشد بھی ازری واشرک ہو فی امریم کلک کی پد سرملہ جماؤ شری کی دے جما پکار دعوت کی سب کثیر کثیرام دیر پارائش استا تصویح با بیانوں ڈیرو یادو وسا توحید لڑیرم انکا کنت بنا بصیرام یقیناً یہ ترزم حالت لر لدن کے قال قد اوٹیت سولک یا موسیٰ اللہ فرمایل یقیناً درکرشت آتا استاق اختلشی سی دنائے موسیٰ ول قد لان کڑی ماں پتا نے بلدل ادا کم کل چی خبر وہ لے گا مورتا خبر لے گلے کے فیتا بوتے فقضی فل چواچو دراپ سندوخ کے نواچو سند ویاپ دریاب کے لی دریا خز وعدو واد الام نصری صندوق لڑا دشمن زماؤ دشمن درم علیک محبتا مننی والے تسن علا اور چول محبت بتاوان نے محبت او رفنا ادا دارا چستا حفاظت اکڑی شی زما بستر گوم استمشی افت کا فتک لو ولا من میلوم کلچی روان وستا خورم نوی ویلا گیتا اخم زتاست سوکھ پال نم گئی فرجان کئے لاؤ کئے تکرا ناولا تحسن نا پسولی موستا دیر پارا چیخیستر گی راغی و کتن تنف سن فن جین کمی نل گمیت نفتنا او جو تایا نف د فرو بج کے مم اور امتحانو را وصل ما پتاوان ډیر امتحان نام فلاب استسنی نفي اهل مديانا ثم اجتالا قدر يا موسى بيصارې تو يوسو کال اب مدين مالو کې تو بي وقت مقررې موسى وصنا دغ لنفسين غره کړې ما د خپل کار لپاره ازہ بن تواخو کب آیا تین ولا تنیا فی ذکری لاڑش تو سارور تین لڑشی زماپ مجھا تو کمزوری مکو زما پا, پا داش کے اظہب آئے لا فراؤن ہوڑ سے فراون تای ناغ سرکشی کرے جام فکولا لہو قول اللہ لہو یت کرو او یقام اوغ پنر مل جام کے دشی جی نصیحت قبول کیا وہ یریگی زمالہ زام نام کالا ربنا نافوتا لینا دعڑو یا ربزم یقین گو جو دے با زیادہ اکی پہنگ بانیا بڑے رسر کشی اکیم قال اللہ تخافہ اننی معاکما اسمعوں آرام ویل اللہ مہری گئے یقیناً زستاسو مرگرہم اورم چتا سوائے انم ساسو حالات فاتحہ و فقولہ انہا رسولا ربک اور ورطا ورطا ویمون رسولانو سادرہم فارسل مانا بنی اسرائیل یقینا اڑی مونگتاست ربد ترف نام وسلام علا من تبال ہو دام اور چتاب داریا بال یقینا چاوانی چی تقزیب رب کم یا موسام ساسو رب اے موسام آل رب نلزیتا کل موت رب زمگا جاتے چیورکڑے ہریوسی سدا پیدائش وئےپ سملا روک آلفما بال کلو سہارے نمک نو مشرانو آلائل محائند ربی فی کتاب اوئے الموسیٰ علیہ السلام علم دائی زماد رب دے داغ پخاص کتاب کے لا ظل ربی و لائے انسان نغافل کی رب زمان پیروال رازی اللذی جعل لکم الارض مہدن و صلک لکم فیہا صبلا حق ذات جو رکڑ تازد پارز دا آرام دارام روان کری تاسلنا پر ازمگا کے لارے وانزل من السمائے ما انفاخرجنا بهی جم من نبات شتام راورولی اور دا اسمان طرف نوبوں نوراستلے من پڑے و بوسرا قسمان قسم بٹی مختلف کلو را می کلایا خرائے یقیناً توحیدی خاندان و داخلام منہا خلق نا کم و فیحا نوئی دکم و منہا نخرج کم تارتن نخرام درزم کے نام پیدا کریے تاسو پری کی تاس واپس نارو <تصفيق> خود لتخرجنا من تناخ نام سر گیا موسام وے وی آئے تراگل متا دارا چی باسی زم دے ملکنا پببد جادوستا موسام فلنا بسحر سہرم نخام نام خا گستا مقابل کی جادو درے پشان جل بین و بن کمو دلہ نل مکان سو خر کام گوپمنستا کیٹا خلاف مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ زِينَتِ نابر کا مزید ویل موسیٰ علیہ السلام بس ساسو نیتار وزد جشن ساسو دار وزد خوشالہ ساسو راجمہ دکلیشی خلق طول پا وقت ساخ کی فتولا فرعون فجمع کئیدہو سماتا نروان شو فرعون ددنا راجمہ کخبل چل والوالا و بیاراغ مقابلیتا موسیٰ علیہ سلام ہلاک بشے تا سو مجوڑ پل تلابان درو کنی ویخ بوبا سیستا سو بازاب وقت خواب منی کام دیہا سو چرو جوڑی فتنا جاؤ امر بے نہ اختلاف گدی کار دار بل کو رخ پل کے اوپو خدی جرگام کالو انہ زانی لران خا کم نوز کم سے رام او دے فرونی ندی دا یقیناً <سؤال> دادوار دی خام خای جادو کر کی چوبا سیتاسو استاسو دا ملنگ ناپا سبب دا جادو خبل ویدھابا بطریقتکم المسلام او بوزی استاسو لاری لرائچ غرل آردام فاجمعو کہتکم سماتو صفام نپوخ کے اخ پل چل والم باراش سفونن سفون وقد افلحل من منستام یقینن کامیاب دنن آگسوچ برے اند مقابل کا موس مان تلیاکم او دیجا دے موسا یا تو گردو یا وشو ما ول گردو کی عالم دسام نا گہا رساگا نے پخیال کے راتلی مسار سلام تا دید وجے شداخ منڈوئی فاؤ جفی نفسی خی علیہ السلام قلنا لا تخ ان کا انتل آلام منورے غالب غالبافی یمی نے کا تلقف سنا اوغام او ساشتا پخی راس کے رام رو تیر کی راس شری جوڑی ان یقینا شری سے جوکڑی داخو چل والد سا و سا نئے ولا یفلح حسا ہے رو ہے سوتا انشی کامیاب کے دے جادوگر کلش راشی پ مقابل دموج کے فوکی سہر تو سام نو گزلیشو دغجا دگی منابار موسم دندے مربہ کا لہو کبلاد ویل فرعون آیا تاسو بدیمان داورے مخی زمان دیجا نہ تاسو تاہم انہو لکبیرکم اللذی علمکم السحر یقینن دا موساس تاسو تاسی مشر دے چھوزنے کڑے تاسو تجادو فلو قطعن ایدیکم وارج لکم من خلاف خام خا پر سخی ادل بدلے اوخام خا پکم تاسو پتنوز اوخام خا پو بشے تاسو چکم نہ سخت ورک ان کے آمیش آزاد نکتا لرام په مقابل داغے شراغلی منگتا وا زح کا رکھ کر دلی ناؤ پمقابل داغ سات کی شم گے ول پیدا کر فیصل کا حاشت س فیصل کو ان کے ان تقدی حاض ہل حیات دنیا یقیناً ان چلی گی سا فیصلہ صربی جن دنیا کے انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما کرہتنا علیہ من کر لئی میں سہر یقیناً منگئی ماں ناوڑے پخبر رو دیر باراچو بخ مزم گنا چاپیم گا مجبور کر جادو ولو خیر آپ کا بدر بہتر گدامتی رب مجر منوف ان لہو جہنم لائفی ہلا یقیناً آسوک شراشیخ پر ربطان پر رز قیامت دمجرم دم پر شکل یقیناً دل رباج جہنمی نب امر پائے کے ونب جوندیم ومن یاتی ہی مومن قد عمل الصالحات فالائک اللہم الدرجات والعلام آسوک شراشیب قیامت کے اللہ تا مومن یو عمل نیک رینیک دا کسان تا دید پارا درجی دیو چدیو چدیم جنات عدن تجری من تحتها الانہارو خالدین فیہا جنتنا دا میشا اسی دل دی بیگی بلان دائے والے میشا بیدی بائگیم و ذالک جزاؤ من تزکا ادا بلد دن پاکر بہرے وحیلی گلس راشپی بوزہ بندگان گانز نوہا دی لرام لارے پا دریاب کی وچے وچے نبا یاریگی دلان دے کلو دا فرعون یعنو نتا لرام نبا یاریگی دا غرقی دلو نام فاتبعہم فرعون بجنودہی فغشیہم من الیم ماغشیہم نراؤس پدی پس فرعون مخبلی لخکرےم نپٹ کدے فرونیان لران دریااب نا ہے پتناک سی جپڑے گڑل وا ضلا فرعون قومه وما هذام گومراکڑو گومراکڑو فرعون مخبل قوم درائے ہذایت اور دنو کرے یا بنی اسرائیل لقد انجیناکم من عدویکم اے بنی اسرائیل یقینا بشکڑے ہیں مونگا दास و استاد و دشمناں وا وعدناکم جانب التور الایمنا ونزلنا علیکم المن والسلوام او وعدکلم تاسرا د طرف التور کھے طرف او نازل کروں پتہ سوانی تورنج بھی کلو میتھنا ویلو ما کو چیم تاسرکڑی سرکشی مک پے کے مئی یاحل گزبی فکد آغا سوچ نازل شیب آبانی زما غزا و یقیناً دے حلاک شام و انی لغفار لمن تاب وامنا و عمل صالحاً سم محتدا آغا یقیناً زڑی رب خنک ان کے مغشات آش توبہ اکڑی دے کفر شرکنا و ایمان راولی او عمل اکڑی پا سنت دا نبی و با اکلا کی بدی دنوان دے وما لك عن قومك يا موسى اللہ تو سلام خدا دی زما پکش قدم راروانی تلوار میں اگڑتا طرف تیار آباد اپارچ مانا میش خوشے امتحانو کو ساپ قوم بانے گمراہی دلر سامری فرجا موس آئے قومی غزبان اصفام واپس راگے موسالام تا کو افسوس کا ان کے کالیا قومی المیاد رب کم وادن ہسن وی واد نکڑتا سستا سورب واد خیستا افتاحتیسو کنادی تاسو چی راشی پتاس بان گزرفترفناکم خلاف کو زمان خلاف نہ فقال لاکن نسبت خیا تو منگ تے کالو د گناہوں نو د پیٹ او د وجے د کالو د قوم فرعون نام وہ ظلم نگاہ پور کے دسی گزار کر سامری ہم مخبل گلیم فاحرج لہم عجلن جسد لہو خوارم نرایس د دل یوسخ سرب دنو شاعر پر آواز د سیم فلو ہاذا فن سی نو ٹو لو سا میری دا سا سا دا نو داستاسوئے لاہ موسل نو درش افلا کوروںفا آیا سوچ نکی داخل لکشی نشی واپس کو لے راس خیدی تیز جواب ون اختیار لری دی لرائے دیز رنو نزن فیم ولقد قال لهم حارون من قبلو یا انما فتنتم بیم ایقیناً ویلو دیتا حارون علیہ السلام مخیر ذرات للو زموسی علیہ السلام نائے قوم ایقیناً امتحان کے غرز دے تاسو پسو در اسخیم وین ربکم الرحمن فتبعونی واتعو امریم ایقیناً ربست آسو رحمان ذات زمان تابداری کوئے پاعمل زمان او خبر منے زمان موسام دیویل میں شب امگا پریبانے عبادت کو ان کی چا پیرام تردی شرا واپس راشی منگتم سال سلام کالیا ہارو نوما نکا والموسى عليه السلام هارون سشي بنك تعالى كل شتادي ولذ الجغمر اشو الله تتبعن تاولي زمان تابیداری نکولا فاصيت امي انا فرمانی جوکڑا دو حکم زمان قال يا ابنا ام لا تاخذ باليت ولا وراسم والم هارون اے زوی دمور زمان منی سا زمان گیراؤن زمان سرم انی خشیتو ان تقولا فرق دبین بنی اسرائیل ولم ترقو قولیم یقیناً زیر دم چتا برابان اترازو کے شیٹل دے پیدا کڑیپ بنی اسرائیلو گیم و انتظار و لحاظ بادے نکاو زمان دبین آم قال فما خطب قياس سامري والموسى سلام نصد استالوي كار سامري ما لابصرته بما لم يبصروا به ولعاظ ضو يوم باه شدي باه بني نو يوم فقبن سوقره من اصبر الرسول ناواغ تماس لگ گونتابی دا دا دار درسول دا فنبر تو میں پری خود و کزال سول نفسیم اداس ڈولیڑو ماتا کار زمان فل حیات ویل موسیٰ علیہ السلام ذروک شاہ یقیناً سارا پارا پجون دنیوی کے دا خبر راوائے بچل آسمان سرم لگوائے وین لکا معاید لن تخلفا یقیناً سارا ذا اب دا پارا وقت مقرر خلاف پنشی کے دا استاد آئے وخنا وانظر الہ الہیک اللذی زلتا علیہ عاقفا او گرا گئے تدی تری چیتر روز گر دے دے باغبانی چاپی رے بادت گون کے لن ہر کن ہو سم لنن سفر یم نسوام خام خام آئے لسی دائرے لرا پترے آپ کے آلو زول یقن حقدار زبند گئے ساسو دے یو اللہ اغزا چی نشاخدار زبند گئے سواد راگرکڑے ہرشے پخلے لمکیم کلا گ نو گائے سبق دخسی بیا نتاو دکٹو خبروں دائے نا چمخویم و کلا تاکرام درکڑے مگتا تا دخبل ترف نہ خاص یاداش من آوزان ہو فین چاش مخواڑی کر دیوا پورکیمت قیامت وے پیٹے خالدینس ہمیش بجے پدئی پیٹیو چو کے یو کلشی پوکے بوشی بشپے لاجم مکم گان پدانے خڑی یت خا فتو نئی نل بستم آشرام وٹ خبر بک دی کو چھ وی تاسو مگر لو آل میم سلوح ترین خپو میلہو مپو خبرو چی وئی کل شو گوار دین پیتھ بار دارے چھن وی سارش تاسو یورم پارت گرو نا دل ربزم فرو بگری دے لو میدان ہموارم لا فی ولا بدے میدان کے کو گوال انو دنگوالے اچت والے یو میزو نا جل پاروانی داخل بل دائی بس نوئی گگے دلی چال رخ بل دائی نام خشات فلا تسمولہ اوپار بشی آواز نٹو رحمان زادیم نوری تو مگر معمولی کشار یوم ضلع تنف شفات لہ رہ کی سفارش مگر ہاں چی جازت ور کری اغا ظہر الرحمن ذات اور راضی شی اللہ تعالی دا گویناں یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم و لا یحیتون به المعم عالم دے لا پائے سیدی مخی سیدی اوس دے شاذرین ان شی راگے رول دی دغ سیزون دا بخبل علم وعنت للحي وعجز مخنا تاش انتظام کو ان کے رٹو لالم دے کل خواب بمن حمل ظلمام عقینا سو شیو چتکڑے ظلم شرک لرام مئی عمل من سال ہاتھے اچا شیامل کڑی دن کو کارون نہ بےری گی ری زیات والی نہ ہو نہ دکم والی نام وہ غزال کام قرآن عربی جب والم وصرفنا نافی من النو اور قسمہ کسن قسم بین کرد کیا لعلهم لال لہوم لهم تفون سلوم ذکر دید پارا چراحل کو بنے پیدا کی دید پارا یا فطال فتح اللہ الملک الحق نوشد ده اللہ تعالی چبات شعا دے حق دے ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب ذنی علمان التلوار مكواب بارد قرآن کی مخید پورا كدل نتاة وحید قرآن اوائحر وخیر بازیات ولقد عاهدنا ادم من قبله فالنسيا ولم نجله عظام <أَزْمًا> ايقين الحكم والكروم يا ادم السلام تدين مسكين ويركاه خبر الراء ونمدل مغاغ زراقص قولهم ويقولنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا کلچی ویلگا ملا کو تا سیدا دمل <سؤال> سلام تا نئی ٹولو سیزا اوکڑام مگر او لگا یا تم یقین داست دشمنوں دشمن فلا یوخر کو شکام نو نبا سیتا سلاد جنت نہ کنی مشقت کے ببری ریم ان کا اللہ تجوافی ہا وال یقیناً سال پارا جنت کے ادارے نبو گرے کیوں کی نبر بنڈے گیان کلا تزم فی ہا والام یقیناً کی برے کیوں ندی گرمی کی فوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ نُلَمْ سَوْقْدَا غَتَّ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ نُذُلْكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يُبْلَغُ وَإِلَا ذَمَّ يَوْخَمْ زَتَا تَا وَنَادَمِ شَوَالِي يَوْدَاسِ بَشَايِ جِنْبَزَرِيم فَأَكَلَا مِنْهَا فَفَضَّتْ نوحہ را دے دوالو دایو نے نام نوخہ شودی تا دریہ اورت نا او اتفقا يخصفان علیہما من ورق الجنان اشروش لغول دی پزان بانے زپالون د جنت نام وعصا ادم ربهو فغوام او خلاف حکا علیہ السلام دا حکم د رب نہ پیے رام نحرومش دخل مقصد نام سم مجتبا رب فتاب علیہ وح بیا غرق دل رب داص مہربانی اکڑا پد وانے اکل گم خال کلولا کسے دنت نٹو باضی دازو دشمنی فیمتی فمنی تایا آغا سوک فسکراشی تاؤس زماد نہ نا ہدایت ناغا نا سوک شتاب داری اکڑا دا تہتایت زماد نبا گمراہ کی گی بدنیا کی او نبا بدبخ کی آخرت کی ومن نعرض عن ذکری فإن له من شتن کام او چاہش مخوار و زماد لیا دا دا داشنائے قیدن ناغل پار باجونی تنگ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَانِ وَرَعَشَهُ رَوشَدْ بَكُنْ دَي پُرَزْدِ قِيَامَةِ بَانِرُنْ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي اَعْمَا وَقَدْ كُنْتُ بَسِيرًا دِي بِيَرَبَا وَلِي تَعْرَوشَدْ كَمَادَرَرُنْ دَوحَالْ دَائِجِزَ اسْتَرْغُوَالَهُمْ کالکزلی کا تسکیات نن سیتا کل مس الابوئی تبسیتا تم گات نو تائرک نپسی بند ن تیرکی و کزا لسرف یو میمیا ربی دا سی سزا اور کنگا چاطا چدا حد نہ تیرشی ایمان ایماندری پنخل اولازاب اللہ خرت الاخرت اشد کام خام خاص آپ داخرت دا ہو سخ دے دا دنیا دا عذاب ہمیں شبا کی محلگنا کبلرالا کڑی ما دمکے پیڑا کوریم انفی رال کا لایا تلین یقیناً پڑے کہ خامخا ڈیر برتوندی خاندانوں دا خون نلام ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاماً اجل مصمم کنویں ہا کلمہ تقدیر چمخ کی فیصلہ شے استاد رب ذ طرف نام مخا مخا و باذاب دی لازم و رینے تے مقررم لئے کبح دبلشم شیو کبل گوریا سبرکائے خبروئی اور تسر دربست مکید ختل دنو مکید ڈبے دن و سب اتراف ناری لال ادا کا تو دشوین ہوم تسوایاز پاشتر متام زہرتیاتی نفتی اموا پلیس آسی فیدی فیری وق سر قسماں قسم خلک نا د پارا دا دار چمنگ دری امتحان کو ورزقو رب کا خیر اور دا رب دا طرفنا قرد وامر کب سلا دیو سبرام حکم کو آخبل تابے دار دمانزوم اوزانانو مکک کا پایمان ظم لا نساو کا ریقام زیمووار نگرومونطال ل را سرځم نحنو ن کومون تا لروزی دررکوم واللاقببتتون ل تخوا خری خوشارریله تخوا وال لم وقالو ل لایاتی نه ب آ اوائی دای نلین راجی متا یو مجاد ربد ترفنا اومتاگلتاح کارا بیاں دائیں چی پکتاب نکنو کی لکھنا لولا رسول خام خادی بے لوام لولا سل تیل رسول آیات کا مبل تانرال گا رسول نمونگا تاب داری کرے دا مقید زلیل کے داٹول خلک دی انتظار کو ان کی نتاسم انتظار کرے نمن سابتی سویے ضرے تاثو پتو لگی سکھ دی خاندان تو برابر لارے اور سکھ دی رسید ان کی مقصد تو بدلوں